اگر عورت کو حج کے دوران حیض پیریڈ شروع ہو جائے تو کیا وہ حج جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں سنی اس کی کیفیت کیا ہے اگر احرام کی حالت میں اس کو آواری نسوانی آ جائے وہ کیا کرے گی وہ منا جائے گی عرفات جائے گی مزدلفہ بھی آئے گی اور آنے کے بعد میں شیطان کو کنکری بھی مارے گی یہ سارے احکامات پر عمل کرے گی وہ نماز نہیں پڑھے گی یہ سارے معاملات کو کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں آ جائے اور آنے کے بعد جب تک اس کا حیض بننا ہو ناپاکی بننا ہو جب تک اس وقت کو انتظار کرے جب وہ پاک ہو جائے اب پاک ہونے کے بعد وہ بیت اللہ شریف کا طباف کرے گی پاک ہونے سے پہلے نہیں کرے گی اچھا بعض صورتیں ایسی بھی اس میں دم واجب ہو جائے جیسے خاتون کو آخری دن تھا حج کا اور غروب آفتاب سے پہلے حیض بند ہو گیا اتنا وقت تھا کہ غسل کرنے کے بعد چار طواف کے پھیری بھی کر سکتی تھی چار طواف کے فیری بھی اگر کر سکتی تھی اور اس نے نہیں کیے اب اس پہ دم واجب ہو جائے گا یعنی وہ پاکی کے بعد میں طباف بھی کرے گی اور ایک دم بھی دے گی اسی طریقے سے کوئی احرام کی حالت میں اسے حیض آ جائے تو وہ عمرہ نہیں کرے اپنے ہوٹل یا اپنے ٹھکانے پر ٹھہرے ہیں جس وقت حیض بند ہو جائے اس کے بعد غسل کرنے کے بعد عمرہ کرے گی اور اس وقت تک احرام کی پابندیاں اس پر آئے رہیں گی پابندی سے مراد کیا ہے کہ خواتین کا حرام ان کا اپنا لباس ہی ہے تو احرام سے مراد پابندی یہ ہے کہ منہ پر کپڑا نہیں پڑے گا سے خوشبو استعمال نہیں کرے گی ٹھیک یہ جو اور پابندیاں یہ ساری اس پر رہیں گی اور اس کے بعد جب پاک ہو تب اس کے بعد وہ طواف کرے اور عمرے کا تباہ کا تباب کرے سپاہ مربا کرے اور بال کٹوائے اور اس کے بعد احرام سے باہر ہو جائے تو ناپا میں تباہ نہیں کر سکتی اس کو ٹھہرنا پڑے گا